السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو آج کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 23 میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہینڈلز کے بارے میں کافی تفصیل گفتگو شروع کی تھی اور اس کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ ایونچولی جہاں پہ باٹم اپ پارسنگ ہو رہی ہے تو پارسر نے جو کاروائی کرنی ہے وہ یہ کہ جو رائٹ موسٹ ڈیریویشنز کسی سٹرنگ کے لیے استعمال ہوگی ان کی جو سینٹینشیل فارمز ہیں ان, ان میں ان سینٹینشیل فارمز میں پارسر نے کچھ ہینڈلز ڈسکور کرنے ہیں اب یہ ہینڈلز کیا تھے آف کورس یہ آپ نے دیکھا مثالوں کے ذریعے پچھلی دفعہ جو ہم نے کور کی تھی کہ یہ وہ گرامر جو ہماری ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ جو پروڈکشن رولز ہیں اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہیں. اگر پارسر کو یہ مل جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہینڈل مجھے مل گیا اب جب ہینڈل ملا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اگر پارسر ایک اسٹیک استعمال کر رہا تھا تو اس نے اسٹیک اس کے اوپر اس ہینڈل کے رائٹ right سیمبلز جو تھے رائٹ right, جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے ایک پروڈکشن رول کی اس کے سیمبلز کو لے کے اس نے ساروں کو پاپ کیا اور اس کی جگہ ایک گرامر جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رول اس کے نان ٹرمینل ہے اس کو سٹیک پہ پوش کر دیا تھا تو اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایونچولی پارسر کو کتنے ہینڈلز یا کتنے پوٹینشل ہینڈلز جو ہیں ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا اب ان کی تعداد کا معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ ایونچلی پارسر ایک فائنائٹ اپلیکیشن ہم بنانا چاہتے ہیں یا کمپائلر کے حوالے سے وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہو جو کہ کسی انفینٹ لوم پہ تو نہ پھنس جائے تو جیسے کہ ایلگریدمک کاروائی میں ہم کرتے تھے کہ ہم ایلگریدمس کو نہ صرف یہ اسٹڈی کرتے تھے کہ بھئی اس پہ ٹائم کتنا لگے گا بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ ایونچولی کہیں وہ انفینٹ لوپ میں تو نہیں چلا جاتا یعنی کہ وہ ٹرمنیٹ ہوگا یہ جو نان ٹرمینیٹنگ کمپائلر کہہ لیں یا ایلگردمس کہہ لیں شیورلی ہم اپنی ایپلیکیشن میں نہیں چاہتے تو آئیے اب, اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہینڈلس کا کہ کتنے ہینڈلس یا کتنے پوٹینشیل ہینڈلس پارسر کو کرنے پڑیں گے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایونچلی جیسے کہ میں نے اس ساری کاروائی کے شروع میں کہا تھا کہ اس پارسل نے ایک فائنٹ اوٹامیٹون بنانا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو اٹامیٹون ہے یہ اس میں لو یہ جو فائناٹ والا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں فائناٹ اسٹیٹس ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی سائیکلز آ جائیں یہ ایسی کاروائی جس میں کہ یہ پارسل یا کوئی اور اپلیکیشن ایک اٹومیٹون میں بالکل پھنس جائے ہم یہ نہیں چاہتے البتہ یہ کہ یہ فائنٹ اٹومیٹون جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں یہ ہینڈلز والی بات ضرور آئے گی تو ہم اب چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہینڈلز کے بارے میں یہ گفتگو کر کے کہ ٹوٹل کتنے ہینڈلز ہمیں ریکگنائز کرنے پڑیں گے اس کی بنا پہ پھر ہم ایونچلی اس کی طرف شروع کر دیں گے اچھا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو گرامر رولس کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ کس طرح ہمارا وہ جو پلیس مارکر ہے وہ جو ڈاٹ ہے اگر ہم ایک گرامر رول کو لیں اور اس میں اس ڈاٹ کو گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں بالکل شروع میں اس کے بعد کسی بھی دو سمبلس کے درمیان میں اور پھر اس کو بالکل آخر میں ڈالیں تو ہمارے پاس پلیس ہولڈر کے حوالے سے فائن ایٹ بن جاتی ہیں اور یہی وہ فائناٹ پوزیشنز ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایونچلی کتنے پوٹینشل ہینڈلز جو ہیں وہ اس پارسل کو ریکگناز کرنے ہوں گے اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ ریکگناز کرے گا ایونچولی یہ اس ان پٹ پر پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن پوٹینشلی کتنے فائنائٹ ہینڈلز ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ ہمیں شروع سے معلوم ہو تاکہ ہم اپنے پارسر کے بارے میں گارنٹی دے سکیں گے یہ اگر فائناٹ بیسڈ ہے تو یہ فائناٹ ہے رننگ ٹائم کے حساب سے بھی کہ کہیں یہ انفینٹ لوپ میں نہ چلا جائے تو آئیے اب یہ ہینڈلز کی جو ہم نے لیمٹ لگانی ہے اس کے بارے میں گفتگو آج ہم شروع کرتے ہیں دا نمبر آف پوٹینشیل ہینڈلس فار دا گرامر از سمپلی دا سم آف دا لینتس آف دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اب دیکھیے یہاں پہ دو تین باتیں کہ ایک تو یہ کہ پوٹینشل ہینڈلز کتنے ہیں اس کے لیے ہم گرامر کو لیتے ہیں اور ہر گرامر رول کو لے کے ہم اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لینتھ دیکھتے ہیں لینتھ کا یہاں مطلب ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سمبلز موجود ہیں اور ان سمبلز کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ کی لینتھ ہے اب اس لینتھ کو اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پلیس ہولڈر کی پوزیشن ایکچولی کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اگر ان ساروں کو آپ سم کر لیں تو یہاں سے یہ نمبر آف پوٹینشیل ہینڈلس آ جاتے ہیں اچھا یہ تو ہے پوٹینشیل ہینڈلس البتہ ایونچلی آپ کو یاد ہوگا کہ پارسل نے ریڈکشن کرنی ہوتی ہیں شیفٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن ریڈکشن جو کرنی ہے اس کے لیے دا نمبر آف کمپلیٹ ہینڈلس از سمپلی دا نمبر آف پروڈکشن یہ میرے خیال میں آپ صاف ظاہر ہے کہ جب بھی کسی پروڈکشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں وہ پارسر کو اپنے سٹیک میں ملیں گے تو یقیناً وہ وہاں پہ ریڈکشن کر سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ابھی آپ مثال میں بھی دیکھیں گے کہ سمپلی رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ریڈکشن کرو ایکچولی ہم دیکھیں گے کہ ریڈکشن کے کو کرنے کی خاطر کچھ اور چیز بھی درکار ہوگی وہ ابھی تھوڑی دیر میں اب یہ جو دو فیکٹس میں نے پوٹینشل ہینڈل کے بارے میں بتائے ہیں ان کی وجہ سے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے دیز ٹو فیکٹس لیڈ ٹو the critical انسائٹ بہائنڈ ایل آر اب اس طرح سوچیں کہ جس شخص نے یہ الگ سوچا یا جن اشخاص نے اس ایل آر پارسنگ کے بارے میں سوچا تو وہ انسائٹ کیا تھی اس میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ جو دو فیکٹس ہیں ہینڈل اور پوٹینشل ہینڈلس کے وہ اس کا محرک تھے اور اس کی بنا پہ جو چیز سامنے آتی وہ یہ کہ ا گون گرامر جنریٹس اینٹ سیٹ آف ہینڈلس اینڈ پوٹینشیل ہینڈلس دسر مسٹ ریکنائز دوبارہ دیکھ لیجئے یہ آلموسٹ ایک تھرم لائک اسٹیٹمنٹ ہے تھرم یہ ایک آپریٹو clause ہے کہ اے گیون گرامر جنریٹ ا فائنائٹ سیٹ آف ہینڈل اینڈ پوٹینشیل ہینڈلس دسر مسٹ سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سپیس جو ہینڈلز کی ہے وہ کیسے اسٹیبلش ہوگی یعنی کہ آپ گرامر رولز اپنے لیں سارے ایک گرامر کو ہی استعمال کرنا ہے پارسنگ کے لیے اور اس میں جتنی رائٹ ہینڈ سائیڈز ہیں ان کی لینس کمپیوٹ کر لیجئے اور اس کی بنا پہ اب آپ کے پاس پوٹینشل ہینڈلز اور کمپلیٹ ہینڈلز کا کاؤنٹ آ گیا البتہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا یہاں سے ہینڈلز تو آ جاتے ہیں لیکن ہینڈل کو استعمال کرنا وہ سمپلی گرامر رول ہی ڈکٹ نہیں کرے گی پارسنگ میں ہم دیکھیں گے اور بلکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح یاد ہے ایل پارسنگ میں ہم نے ایونچلی لک ایٹ سمبل کو شامل کیا تھا اور اس کی وجہ تھی اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح جو پوٹینشیل گرامر رولس اپلائی ہو سکتے تھے ان کی اسپیس اور ایونچولی جو ہم نے کاروائی دیکھی کہ بیک ٹریکنگ ہم اوائڈ کر سکے تھے In a way, یہ جو بات وہاں پہ تھی بیک والی اب باٹم اپ میں بیک تو نہیں ہو رہی یہ تو ہم نیچے سے ٹری اوپر کی جانے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ آ جائے گی ہینڈلس یہ جو چوائس آف ہینڈلس ہے یہ ایونچلی ہم دیکھیں گے کہ لک ہیڈ ہی ڈیسائڈ کرے گا تو آئیے یہ گفتگو جو ہے اس کو ہم اب فارملی کنڈکٹ کر لیتے ہیں وہ یو کہ ہاؤ ایور اٹ ایز ناٹ اے سمپل میٹر آف پورنگ دا فلیس ہولڈر ان رائٹ ہینڈ سائڈ ٹو وہ ٹھیک ہے آپ جس طرح کے میں نے لکھا ہے پلیس ہولڈر آپ لگا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ہم کو رہے کہ پلیس ہولڈر کتنی جگہ لگتا ہے بلکہ کوشچن ایونچولی یہ ہے کہ کون سے ہینڈلس جو ہیں وہ پارسل کو ریکگنا کرنے, کرنے ہوں گے اور وہ کس وقت اور کیوں کا وہ اس ہینڈل کو استعمال کرے گا اس کے لیے ابھی تھوڑی سی اور بات ہے اور وہ یہ کہ دا پارسر نیڈس ٹو ریکنائز دا کریکٹ ہینڈل بائی یوزنگ ڈفرنٹ Right context. یہاں پہ جو لفظ کانٹیکس ہے اس کو ذہن میں رکھنا ایک لحاظ سے ہماری یہ جو ساری گفتگو گرامرس کے حوالے سے ہے وہ free ہے. یعنی کہ ہم free استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لفظ کانٹیکس جو ہے اس کی, اس کی جو اہمیت ہے اس کے پیچھے جو اس کا مفہوم ہے وہ اب آپ ذہن میں رکھیے یہاں پہ بھی کچھ ویسی ہی بات ہے کہ the parser needs to recognize the correct handle یعنی کہ وہ ہینڈل جو کہ استعمال ہوگا بائی ڈفرنٹ رائٹ کانٹیکسٹ اب یہ رائٹ right کانٹیکسٹ والی بات کیا ہے اس کے لیے ذرا مثال دیکھیے یہاں پہ اب یہ جو ٹیبل ہے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا جب ہم یہ ہینڈلز کی بات کر رہے تھے اس میں جو کالمس ہیں سب سے لیفٹ موسٹ پہ وہ سٹیپ ہے جو کہ باٹم اور پارسنگ میں ہے اس کے بعد ورڈ کا کالم ہے یہ ہماری وہ ان پٹ ہے جو کہ سکینر کے پاس ہے اسٹیک میں نے آپ کو دکھایا اور یہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہاں پہ گرامر کے سمبلس ہیں ٹرمنلس اور نان ٹرمینلس اور یہ جو ٹرائنگل شیپ -like ہے آف کورس یہ اسٹیک کا ٹاپ انڈیکیٹ کر رہا ہے اور پھر یاد ہوگا آپ کو ہینڈل والا کالم تھا اور فائنلی اس پارسر کا اس اسٹیپ کے اوپر جو ایکشن ہے shift, reduce, یعنی کے shift ریڈیوس یا جو فائنلی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اچھا جو چیز کرنی ہم نے یہ ہے وہ یہ پارسٹ نمبر یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے ملٹیپلیکیشن سمبل ہے کیونکہ یاد ہماری گرامر ایکسپریشن گرامر ہے میتھمیٹیکل یا ارتھمیٹک اسٹیک آپ کے سامنے ہے آپ صرف اسٹیک کو دیکھیے کہ اسٹیک پہ تین سمبلس ہیں ای ایکس پی آر یعنی کہ ایکسپریشن مائنس اور term ان میں یہ جو ٹرم ہے یہ اسٹیک کا ٹاپ ہے ہینڈل فی الحال جو میں نے یہاں پہ شو کیا ہے وہ نن اچھا اگر آپ کو گرامر یاد ہو تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک گرامر رول تھا جس میں ایکسپریشن مائنس ٹرم جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھی البتہ یہاں پہ دیکھیے ہینڈل کے خانے میں کیا لکھا ہے نن اور ایکشن ہے شفٹ یہ کیا ہوا بات یہ ہے کہ دا فرنٹر اب اگر اس ٹری ٹرینس میں آپ سوچیں جو ٹری ہم بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ فرنٹیئر کین بی ری پہ میں نے فی الحال وہ لک سمبل نہیں انڈیکیٹ کیا میں نے سمپلی ایک گرامر رول کو لیا اس کے بالکل آخر میں, میں میں نے ڈاٹ لگا دیا اور میں کہہ رہا ہوں لگتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ تین آ جائیں تو میں کیوں نہ ڈاٹ رائٹ پہ لگا کے کہوں یہ تو ہینڈل ہے البتہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارسل ایکچولی اس کو ایز اے ہینڈل نہیں لیتا اور اس کا ایکشن جو ہے وہ شفٹ ہے اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہاؤ دا پارسل ڈیسائڈ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئر بائی شفٹنگ دا ملٹیپیکیشن سمبل یا ٹوکن آن ٹو دا اسٹیک رادر دین ریڈیوسنگ فرنٹیئر ٹو ایکسپریشن یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ آل دو گرامر کی ایک گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے اسٹیک میں ذرا دیکھیے لیکن پھر بھی پارسر جو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں ریڈیوس کروں گا اور میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ ریڈیوس کر دو تو فوراً آپ کو نظر آئے گا کہ ایونچولی آپ گول سمبل تک نہیں پہنچ پائیں گے تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ پارسر نے یہ جو ایکشن لیا شفٹنگ کا یہ واقعی صحیح ہے اس کو شفٹ ہی کرنا چاہیے رادر دین ریڈیوسنگ دا فرنٹریشن یہ میں نے ہائی بھی کیا اچھا اس کی بھی نہ پہ جو صورت ہے وہ یہ ہے اب کہ اسٹیپ نمبر ٹین پہ اب اگلا ورڈ آئیڈیا آ گیا ہے اور یہ جو ملٹیپیکیشن سمبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیک میں اب ٹاپ پہ آ گیا ہے اور ابھی بھی ہینڈل نان ہے اور یہاں پہ آپ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی گرامر رول جو ہے وہ یہ ایکسپریشن مائنس ٹرم ملٹیپیکیشن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نہیں رہ رکھتا بلکہ آپ اسی ٹیبل میں اگر آگے دیکھیں اسٹیپ نمبر 11 پہ آئی ڈی یہاں پہ اسٹیک میں آتا ہے اور پھر فائنلی یہاں پہ وہ ریڈکشن کے فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی یہ استعمال ہوتی ہے اور یہ بقیہ کاروائی ہم پہلے مثال میں دیکھ چکے تھے لیکن جو بات آپ نے اب غور طلب آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کا سٹیک پہ آنا اس چیز کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ اب ریڈیوس کرو یہ بات میں نے اب جو ابھی کہی تھا دہرا دیتا ہوں کہ کلیئرلی دس از دا کریکٹ موو فور دا فرسر یعنی کہ یہ جو ملٹیپیکیشن سمبل کو پش کرنا یا شفٹ کرنا ہی اصل میں صحیح موو تھی بیکوز جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں نو پوٹینشیل ہینڈل کنٹینس ایکسپریشن فالوڈ بائی ملٹیپیکیشن اب یہاں پہ وہ پوٹینشیل ہینڈل والی بات کہ ہم کسی اگر گرامر رول کو لے کے اس میں کہیں پلیس ہولڈر لگائیں تو کوئی ہمیں ایسا گرامر رول نہیں ملے گا جس میں ای کے فوراً بعد ملٹیپیکیشن ہے اب یہ آپ یہ نہ سوچیے کہ بالکل اینڈ پہ نہیں اگر آپ گرامر یاد کریں تو ایکسپریشن جو ہے اس کے جو رولس ہیں ان میں اور سبٹریکشن آتی ہے ملٹیپیکیشن آپ کو یاد ہوگا ٹرم اور فیکٹر میں آتی ہے یہ بات یہاں پہ آپ اس طرح دیکھ لیجئے میں وہ گرامر جو رولس ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایٹ اسٹیپ set آف پوٹینشیل ہینڈل از اب میں نے تین آپ کے سامنے دکھائے ہیں کہ پہلا جس پہ ہمیں شک ہوا تھا کہ یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ایکسپریشن مائنس ٹرم ہے یہ اسٹیک پہ آ گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں لیکن پارسل نے یہ نہیں کیا تھا اور جو بقیہ پوٹینشیل ہینڈلس ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرم گوز ٹو ٹرم ڈاٹ ملٹی فیکٹر اور ٹرم ڈاٹ ڈیوائڈ فیکٹر اب جو پارسر کرتا ہے ایونچولی اس میں یہ کہ وہ جو نیکسٹ انپٹ سمبل کلیئرلی میچز دی سیکنڈ چوائس یہ اس کو نظر آ رہا ہے یا ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو ملٹیپلیکیشن اس کو مل رہی ہے اس کی بنا پہ جو کریکٹ ہینڈل استعمال ہونا چاہیے وہ یہ ہے اور ایونچولی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ آئی ڈی جو ہے وہ فیکٹر میں کنورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ٹرم ملٹیپلائی فیکٹر جو ہے یہ ٹرم میں تھی اور پھر ایونچولی ٹھیک ہے ایکسپریشن آیا تھا لیکن اس سٹیج کے اوپر سٹیپ نمبر نائن پہ یہی کریکٹ تھا کیونکہ جو ایکچول ہینڈل استعمال ہونا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اب اس پنا پہ اگر آپ پارسر کے حوالے سے دیکھیں کہ پارسر پارسل نیڈس بیس فار ڈیسائڈنگ بٹوین دا فرسٹ جو کہ ایکچولی ریڈیوس ہے اینڈ دا سیکنڈ شیفٹ چوائس اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ایکچولی شفٹ کیا تھا یہ دو چوئسز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ایک تو گرامر رول جس میں ایس پی آرس جو اس کے آیا اور جو ایکچوئل ہینڈل استعمال ہوا ملٹی پلائی فیکٹر اب میرے خیال میں یہ کاروائی کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ گرامر رول کے اندر ڈاٹ لگا کے کہنا کہ اب اس کو استعمال کرو دیٹ از ناٹ ایکچولی دا کریکٹ وے جو بات یہاں پہ میں نے لکھی ہے کہ پارسر کو کچھ اور چیز بھی چاہیے ہوگی جس کے بیس پہ وہ یہ ڈسائڈ کرے گا کہ شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں اور وہ کیا ہے دس ریکوائرس مور کانٹیکسٹ دین دا پارسر ہیز ان دا فرنٹر اب یہ فرنٹر جو ہے یہ اس پارسٹری کا ہے اب یہ کانٹیکسٹ والی بات کہ پارسر کو اصل میں کچھ اور انفارمیشن چاہیے ہوگی جس کی بنا پہ وہ یہ ڈیسیژ لے گا اور یہ وہی مثال یہاں پہ بھی ایک طرح سے لاگو ہوتی ہے یہ اینالوجی جو کہ ہم نے ایل ایل ون پارسنگ میں کی تھی جہاں پہ ہم بیک ٹریکنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں پہ ہم نے یاد ہے کیا کانٹیکسٹ استعمال کیا تھا وہ تھا لک ہیڈ کا اور وہ یہ کہ ٹو چوز بٹوین ریڈیوسنگ اینڈ شیفٹنگ دا فارسر مسٹ ریکگناز وتھ سمبلس کین اکرڈ ٹو دا رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ ٹرم ان ویلڈ فریز اب یہاں پہ اصل میں جو ابھی ہم کاروائی دیکھ چکے ہیں اس کو میں نے فارملی انڈیکیٹ کیا ہے کہ پارسر کو ایکچولی ایکسپریشن کے بعد کیا آ سکتا ہے ویلڈ فریزز میں وہ چیز دیکھنی ہوگی اور میرے خیال میں یہ یہاں پہ اب ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ کاروائی اب ہمارے سامنے ہے The LR1 آر can recognize precisely those languages in which one symbol look ahead suffices to determine whether to shift or reduce اب یہاں پہ اصل میں جو گفتگو ہے وہ ہم نے زیادہ پن ڈاؤن کر دی ہے آن ایل آر یہ جو میں نے شروع میں لکھا ہے ایل آر ون پارسل اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایل آر کی بات کی تھی تو یہ ایل آر کا مطلب کیا تھا ایل کا مطلب left ٹو رائٹ اسکین اور آر کا مطلب تھا رائٹ right جو پر look ahead والی بات ہے کہ recognize such parsers can recognize یہاں پہ کہنا چاہیے کیونکہ eventually input سے تو آپ کو tokens ملتے ہیں surely آپ کو non-terminals نہیں ملیں گے اور ایسے parsers کے لیے اس کو اگر ایک token look ahead مل جائے تو جیسا کہ میں نے لکھا ہے suffices to determine whether to shift or ریڈیوس تو یعنی کہ ایسے پارسر جو اس اسکیم یا اس ایلگر یا اس اسٹریٹجی کی بنا پہ بنے گے وہ ایل آر پارسنگ کریں گے اور ان کو ایک ٹوکن لک ہیڈ کی ضرورت ہوگی اور اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ وہ لک ہیڈ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اچھا یہاں سے اب ہم کچھ گفتگو چینج تو نہیں کرتے بلکہ اب وہ اس ایلگردمک کاروائی کی طرف موڑتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ نے یہ نیا ورڈ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ ایل آر کنسٹرکشن یہاں پہ اب ہم ایکچولی ان پارسرز کو بنانے کا جو ایلگریدم ہے اس کی جانب پر چلتے ہیں اور جو بات میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ دا ایل آر ون کنسٹرکشن ایلگردم بلز ار ہینڈل ریکگناگ ڈی ایف اے اور یہ دوسری بات بھی دیکھ لیجئے کہ دا پارسنگ ایلگردم یوز دس ڈی ایف اے ٹو ریکنائز ہینڈل اینڈ پوٹینشل ہینڈلس آن پارس Stack. جو بات یہاں پہ اب ہو رہی ہے وہ یہ کہ جہاں تک اس ڈی ایف اے بیسڈ پارسل کا تعلق ہے جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہوگا ایل آر ون یعنی کہ باٹم اپ اس میں ڈرویشن استعمال ہوں گی ان جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کریں گے اور ایک لک ہیڈ کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی اور یہ پارسنگ ہوگی کیسے ایونچلی ہم ایک ڈی ایف اے بنائیں گے اور یہ ڈی ایف اے جو ہے ایکچولی یہ ہینڈل ریکگنائزنگ ڈی ایف اے ہوگا بلکہ جب بعد میں آپ مثال میں دیکھیں گے جو اس ایلگردم کی یا جب ایلگردم بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو ہینڈلز پوٹینشیل ہینڈلز ہیں اور جو ان پٹ آگے آ رہی ہے اس کی بنا پہ ہم ایک ڈی ایف اے بنائیں گے اور یہ ڈی ایف اے کی جو سٹیٹس ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہینڈلس ہی آئیں گے مختلف جو ہینڈلس پوٹینشیل ہیں یا جو کمپلیوٹ کمپلیٹ ہینڈلس ہیں وہ اور ان کی بنا پہ یہ پارسر جو ہے یہ شفٹ اور ریڈیوس اور فائنلی ایکسپٹ ہاں بیچ میں ایئر کو بھی شامل کر لیجئے وہ جو چار ایکشن ہیں ان ایکشن کو وہ استعمال کرے گا تو آئیے اب ذرا اس ڈی ایف اے کی ایک شکل جو ہے ایک مثال ابھی دیکھ لیتے ہیں بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے اور اس کو پھر ہم استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ایک ڈی ایف اے جو کہ ایل آر پارسنگ میں استعمال ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہاں پہ اب فی الحال اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی جانب ابھی اتنی توجہ نہ دیجیے بلکہ اس کی ذرا شکل جو ہے اس کی جو صورت ہے اس کو دیکھ لیجئے اور یہ جانی پہچانی کہ آپ کے پاس سٹیٹس ہیں یہ دائروں میں جو ہیں زیرو ون ٹو تھری سے لے کے 11 یہاں پہ میں نے دکھائی ہے سٹیٹس ان میں آپ کو یہ ایروز پہ ٹرانزیشنز نظر آ رہی ہیں یہ ایک گراف ہے اور ٹرانزیکشنز پہ آپ کو گرامر سمبلز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ سمبلس جو ہیں صرف ٹرمینلس نہیں جیسے کہ انٹ ہے یا 0 سے ٹو آپ دیکھ رہے ہیں ای e جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ای e surely جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے تو ایکچولی یہ جو dfa ہے یہ استعمال ہوتا ہے اسٹیک ریلیٹڈ ایکشن کے لیے اس کی مثال وہ نہیں ہے جو کہ ہم نے اسکیننگ کے حوالے سے کی تھی جہاں پہ ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو اس dfa میں اسٹارٹ اسٹیٹ بھی تھی ایکچولی وہاں پہ فائنل سٹیٹس بھی تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا دائرہ نظر نہیں آ رہا جس کے ایکچولی دو دائرے ہوں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے فائنل سٹیٹ ہے ان ڈی ایف ایز میں فائنل سٹیٹ میں تو نہیں ہوتی البتہ وہ ضرور ہے کہ آپ کی پارسنگ جو ہے وہ ایونچلی گول سمبل تک پہنچتی ہے تو پارسر کہتا ہے کہ میں نے جو کاروائی کرنی ہے ریکگنیشن کے حوالے سے وہ اب کمپلیٹ ہو گئی تو اس لحاظ سے یہاں پہ اصل میں اس طرح کہنا کہ یہ اس کی ٹرمینل اسٹیٹ ہے یا اینڈ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ میں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ آپ کی اسٹارٹ اسٹیٹ ہے یاد ہے ہماری وہ جو نوٹیشن شروع میں ہم نے لیکسیکل انالیس کے حوالے سے بھی استعمال کی تھی کہ اگر ایک اسٹیٹ میں ایک ایرو انکمنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جنرلی اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگی اور اس کو میں نے یہاں پہ زیرو انڈیکیٹ کیا ہے اب وہی بات کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن ہیں آپ اسٹارٹ اسٹیٹ میں آئے یہاں سے اگر انپٹ پہ int ہے. یہ ان پٹ نہیں ہوگی یہ ہوگی stack کے اندر جو آئٹم ہے لیکن یہ input سے ہی آئٹم جو ہیں یا سمبل جو ہیں اسٹیک پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ڈی ایف اے یا پارسل اگر اس ڈی ایف اے کو استعمال کر رہا ہے اور وہ اسٹیٹ 0 میں ہیں اور اسٹیک پہ اس وقت انٹ ہے تو جو آپ دیکھیے اسٹیٹ 1 کی رائٹ سائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے ریڈیوز ای to ٹوٹ آن ڈالر کاما پلس اب یہی میں بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں جو ٹیبل میں ہم کر رہے تھے وہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر تم یعنی کہ پارسل ڈی ایف اے کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ 1 میں آؤ تو یہاں پہ تمہارا ایکشن ہوگا ریڈیوس اور ریڈیوس کس طرح کہ جو انٹ اسٹیک پہ موجود ہے اس کو تم نے ای سے ریپلس کرنا ہے لیکن شرط یہ اب یہ ذرا شرط دیکھیے on dollar, کوما شرط یہ کہ یہ ریڈکشن صرف اس صورت میں ہوگی کہ اگر لک ہیڈ سمبل یعنی کہ وہ سمبل جو ان پٹ میں اسکینر کے پاس تو موجود ہے لیکن ابھی پارسل نے اسے لیا نہیں ہے وہ ایز ایف کہ اس نے پارسل نے لک ہیڈ یا پیپ کر کے دیکھا کہ ان پٹ میں اگلا سمبل کیا آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ وہ بات لکھی ہے کہ اگر اس اسٹیٹ میں آئے تو ریڈکشن کرنی ہے لیکن اس کنڈیشن پہ کہ جو ان پٹ لڈ سمبل ہے وہ ڈالر یعنی کہ پلس اسی طرح اگر میں ادھر واپس آؤں یہ دکھا کے کہ ریڈیوس کہ یہ کا اور رکشن کس بنا پہ ہوتی ہے لک ہیڈ پہ اور وہ ایکچوئل کیا ہے اگر میں اب یہاں سے واپس زیرو میں آ جاؤں فرض کریں تو زیرو سے دیکھیے کہ اگر اب یہاں پہ یہ نہیں میں کہہ رہا ان پمبل ہے ان پٹ میں تو ای آ ہی نہیں سکتا یاد رہے یہ اسٹیک بیسڈ ساری ڈی ایف اے کاروائی ہو رہی ہے کہ جنرلی اسٹیک میں جو سمبل ٹاپ پہ ہوگا اور جو کرنٹ اسٹیٹ ہے ڈی ایف اے کی اس کی بنا پہ ٹرانزیکشن یہ والی جو اب میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ زیرو سے ٹو پہ جانا ہے اگر جو سمبل ٹاپ آف دا اسٹیک کے حوالے سے وہ ای ہے اور یہاں پہ دیکھیے کہ ٹو میں جب جاتا ہے اس ٹرانزیکشن کی بنا تو ٹو کے ساتھ کیا لکھا ہے ایکسپٹ لیکن پھر یہ بھی غور طرح بات on ڈالر یعنی کہ جو ان پٹ سمبل ہے وہ ڈالر ہے یعنی کہ اینڈ آف انپٹ ہے اور اگر پارسر جو ہے اپنے آپ کو اسٹیٹ ٹو میں آپ پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ایکسپٹ execute کر سکتا ہے اب اس dfa کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی ٹرانزیکشن ہے تو ایونچلی بات یہی ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے اچھا ایک اور غور طلب بات ذرا اس میں دیکھیے میں آپ کو ذرا واپس لیا چلتا ہوں جب ہم یہاں پہ تھے انٹ لے کے میں یہاں پہ آیا تھا جس کی بنا پہ میں نے دکھایا آپ کو کہ ایونچلی پارسل یہ کرے گا لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ اسٹیٹ زیرو میں ہیں اس کو اس طرح دیکھیے کہ ون سے آگے کوئی ایرو ہے ہی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون میں ایرو آ تو رہا ہے لیکن ون سے آگے کوئی ایرو ہی نہیں ہے تو اب پارسر اگر یہاں پہ پہنچ جائے تو وہ آگے کیسے جائے گا یہ بات ابھی بعد میں آئے گی لیکن یہ جو ایک ڈی ایف اے ای کی اس طرح کی پراپرٹی ہے اس کو, ذرا آپ نوٹ کر کہ آپ کو ایسی کئی اسٹیٹ نظر آئیں گی جن کے اندر تو ایروز آ رہے ہیں یعنی کہ ان ڈگری تو اس کی ہے لیکن اس کی آؤٹ ڈگری جو ہے وہ زیرو ہوگی لیکن پھر بھی پارسر جو ہے اس ڈی ایف اے ای کو استعمال کرے گا بلکہ آپ دیکھیے اسٹیٹ نمبر جو نیچے ہے رائٹ لیفٹ پہ, پہ اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں آپ آ تو جاتے ہیں یا اس میں اگر آپ پارسر کو فالو کریں آ تو جائیں گے لیکن سیون کے بعد آپ کہاں جائیں گے تو یہ ابھی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے فی الحال یہ کہ ایسی بھی سٹیٹس ہوں گی جس میں پارسر نے آگے کہاں جانا ہے وہ بھی ایک ڈسائڈنگ فیکٹر یا اس کو یہ کاروائی کرنی پڑے گی معلوم کرنے کے لیے کہ میں ون میں آ اب ون سے میں آگے جاؤں کہاں تو ایک لحاظ سے ایکچولی ہم ڈی ایف اے کو ریکرسولی کال کریں گے اس کو سٹارٹ ایز اف ہم کریں گے بہتر اس کی مثال یا اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز ایف اس کو ریکرسولی کال کریں گے یہ میں نے پھر دوبارہ آپ کو دکھائی تھی کہ زیرو سے آپ ای e پہ یہاں پہ جو میں بات پھر دہرا رہا ہوں غور طلب کہ جو ایرو کے اوپر سمبل جس پہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ ای e ہے جو کہ نان ٹرمینل ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ سمبلس اسٹیک بیسڈ ہیں اور اسٹیک کے اوپر ان سے ٹھیک ہے ٹوکنس آتے ہیں لیکن ریڈکشن کی بنا پہ جو اسٹیک ہے اس میں نان ٹرمینل بھی آ جاتے ہیں اسی طرح دیکھیے فور سے فائیو اب یہاں پہ میں بیسکلی اس مثال کو ذرا سا ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ فور سے فائیو اب ان پہ جائیں گے لیکن ان پہ جانے کے بعد فائیو پہ دیکھیے کہ پھر ایکشن ریڈیوس ہے اور جو غور طلب بات کے ریڈکشن ہے کرنی یعنی کہ ریپلس ہو کے ای بنے گا لیکن یہ دیکھیے آن کلوز پر یہ ریڈکشن کرنی ہے اس صورت میں کہ جو لک ہیڈ ہے وہ پروزنگ پر پلس ہے یہ بات یہاں پہ اب میں آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں اب یہ جس کاروائی ہے یہ دی ایف اے بنتا کیسا ہے کیسے بنتا ہے یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہیں ان کو وہ ایکسیکیوٹ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اینیمیشن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن ایونچولی جو اصل بات ہم نے اب کرنی ہوگی وہ یہ کہ یہ جو سارا دی ایف اے والا معاملہ ہے اس میں یہ اسٹیٹس کہاں سے آئی تھی یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی تھی اور فائنلی جو بات اس میں میں نے ابھی شو نہیں کی وہ یہ کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں جس سے کوئی ایرو باہر نہیں جا تو پھر پارسل جو وہ آگے کیسے جاتا ہے اصل میں یہ جو آگے جانے والی بات ہے یہ اس ڈی ایف اے کا ایک حصہ بن جائے گی اور پارسر کو جو ہم نالج دیں گے اس میں نہ صرف یہ ہوگا کہ تم نے کس سٹیٹ میں جانا ہے بلکہ اس کو ان اے سینس ہم ایک سٹارٹ موڈ بھی بتا دیں گے کہ اگر تم ایسی اسٹیٹ میں جاؤ تو پھر آگے کہاں سے دوبارہ کاروائی شروع کرو یہ ایک خاصیت ہے اس ڈی ایف اے کی یا اس پارسر کی کہ نہ صرف وہ یہ اسٹیٹس کی ٹرانزیکشنس کو ایکسی کرتا ہے بلکہ ایک لحاظ سے وہ یہ یاد بھی رکھے گا کہ میں اس اسٹیٹ میں اگر موجود ہوں تو ادھر سے مجھے آگے کہاں جانا ہے ایک ایرو کی غیر موجودگی میں یہ کاروائی اصل میں آپ وہ اس طرح کرے گا جو میں آپ کو اب یہ مثال دکھاتا ہوں کہ اگر آپ وہ جو ہماری باٹم اپ پارٹس کی جو اوریجنل مثال تھی اس کو آپ لیں تو فرض کریں جیسے کہ یہ میں نے اسٹیٹ آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ جو ایکشن ہے آپ کو یاد ہوگا وہ تھا شفٹ کیونکہ دیکھیے جو ان پٹ ہے یہاں پہ اب جو ٹیبل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو دکھانے کا انداز وہ ہینڈل بیس نہیں ہے اب تو یہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں ان پٹ کے اندر ہی اس ایرو کو یہ جو ٹرائنگلر لائک ایرو ہے اس کو میں آگے شفٹ کرتا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹاپ اب یہ جو ہائی لائٹڈ اسٹیپ ہے اس میں میں نے دکھایا ہے کہ سٹیک میں فی الحال تو کچھ نہیں البتہ جو انپٹ ہے اس میں انٹ ہے اور ایکشن جو پارسر کا ہے وہ آپ کو سامنے ہے کہ شفٹ لیکن دیکھیے شفٹ کے بعد کیا ہے ون یہ اصل میں یہ جو ون ہے اس کو میں اگر ہائی لائٹ کروں تو یہ سٹیٹ ہے ڈی ایف اے کی تو ہم کریں گے یہ یا پارسر وہ کرے گا یہ کہ نہ صرف اس سٹیک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سمبلز کو پش کرے گا بلکہ اصل میں یہ جو Stack, یہ جو اسٹیٹ ہے اس ڈی ایف اے کی اس کو بھی پوش کر دے گا اب یہ اسٹیٹ کہاں سے آئے گی شیورلی یہ اس ڈی ایف اے سے آئے گی تو ڈی ایف اے نہ صرف اس کو ایکشن بتا رہا ہے بلکہ بتا ش کے بعد تم اس کے اسٹیٹ ون میں جاؤ گے اور جو پارسر ہے وہ اصل میں اسٹیک استعمال کر رہا ہے ڈی ایف اے تو اس کو چلا رہا ہے لیکن جہاں پہ سمبلس پارسر کے اسٹور ہو, ہو رہے ہیں وہ اسٹیک ہے تو اسٹیک جو ہے اس کے اندر نہ صرف یہ سمبل آئیں گے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ پارسر جو ہے اس میں سٹیٹس کو بھی ڈالنا شروع کر دے گا اب یہ جو بات دہرانے والی ہے کہ ہاؤ کین دا پارسل ریمبر گوز ان ٹو آن اے سمبل اس کا جواب ایکچولی میں آپ کو دے چکا ہوں ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ کہ اسٹور دا ڈی ایف اے اسٹیٹ ان دا اسٹیک الگ ود دا سمبل یعنی کہ اگر تو وہ ان پٹ کا سمبل شفٹ کرنا ہے تو وہ آ جائے گا اور اس کے جو شفٹنگ کے بعد جو سٹیٹ میں ڈی ایف اے جائے گا وہ ہم سٹیک میں ڈال دیں گے اور بعد میں آپ دیکھیں گے ریڈکشن بھی ہوگی اور اس میں بھی ہم ایک اسٹیٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ بھی آ جائے گی اور اس سمبل کے حوالے سے جنرلی وہاں پہ نان ٹرمینل تو دوسری بات یہاں پہ اب میں نے لکھی ہے کہ یاد ہے ہم نے سٹیک کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ایک انیشل سٹیٹ ہوگی یہاں پہ اب جو انیشل انٹری ہم اسٹیک میں کریں گے وہ ایکچولی ایک پیئر ہوگا پیئر ایسے کہ اس میں میں ایک ڈمی سمبل یہاں پہ میں نے سمپلی ڈمی لکھا ہے لیکن اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہر دفعہ سٹیک کے اندر میں ایکچولی دو چیزیں ڈالا کروں گا یک مشت اور پہلے بالکل شروع میں اس کو انیشلائز میں ایسے کروں گا کہ انیشل سمبل جو سٹیک میں ہے وہ ڈمی ڈالوں گا اور زیرو یہ زیرو جو ہے یہ میری سٹیک کی یا ڈی ایف اے کی انیشل اسٹیٹ ہے تو یہ میری ہوئی انیشلائزیشن اچھا اب اس حوالے سے اس دوبارہ اس مثال کو دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے جو دوسری اس پارسر کا اسٹیپ تھا اس کو انڈیکیٹ کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے دکھایا تھا وہ پہلا اسٹیپ تھا جس میں اس کا ایکشن شفٹ تھا تو اگر آپ دیکھیں کہ انشلائزیشن کے حوالے سے یہ شروع والا جو اسکویرشا سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈمی سیمبل ہے جو کہ ایکچولی انپٹ میں نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے لیے کوئی انپٹ کا سمبل استعمال نہیں کیا اس کے بعد دیکھیے نمبر زیرو ہے اس کو ذرا لیفٹ سے رائٹ right پڑھیے آپ لیفٹ سے رائٹ باٹم آف دا اسٹیک سے ٹاپ آف دا اسٹیک کی جانب جا رہے ہیں سب سے باٹم پہ ہے یہ جو ڈمی سمبل ہے زیرو اس کے بعد انٹ اور اس کے بعد ون اور اس کے بعد ٹاپ آف دا اسٹیک اور یہاں پہ اگر آپ رائٹ right پہ دیکھیں تو ایکشن جو ہے وہ ای e, ریڈیوس ہے ای e, انٹ یہاں پہ اب میں نے گرافکلی بھی آپ کو یہ اسٹیک دکھا دیا ہے کہ بالکل باٹم پہ یہ ڈمی سمبل اور اس کے فوراً اوپر دیکھیے زیرو ہے یہ اصل میں دونوں چیزیں میں نے پش کی تھی پہلے وہ ڈمی سمبل اور اس کے بعد زیرو جو شفٹ والا معاملہ تھا اس نے جو دو چیزیں پش کی تھیں اس میں انٹ کیونکہ شفٹ کا مطلب ہے کہ انپوٹ ٹوکن جو آیا ہے ان پٹ سمبل ہے اس کو اسٹیک پہ ڈالو لیکن دیکھیے پہلے مثالوں میں ہم سمپلی انٹ کو اسٹیک پہ لاتے تھے اور پھر وہ ہینڈل والی باتیں ہم کرتے تھے لیکن یہاں پہ اب میں نے اسٹیٹ کو بھی شامل کر دیا ہے کہ پارسل جو ہے ڈی ایف اے کو استعمال کرے گا لیکن نہ صرف وہ یہ ایکشن دیکھے گا کہ شفٹ ریڈیوس کرنا ہے اور کس گرامر رول کی بنا پہ کرنا ہے اور اوینچولی وہ بات بھی کہ انپورٹ میں کیا آ رہا ہے یہ بھی کہ ڈی ایف اے کی جو اسٹیٹ جس میں وہ پارسل جاتا ہے وہ اسٹیٹ بھی یہاں پہ ریکارڈ ہوگی اچھا اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اب شفٹ کی بنا پہ تو ٹھیک ہے ریڈکشن پہ کیا ہوگا جو کہ یہاں پہ میں نے کیا ہے کہ اس اسٹیٹ میں ہینڈل جو ہے اب آپ کے سامنے ہے انٹ آ چکا ہے تو ریڈکشن پہ انٹ جو ہے اس نے ای سے ریپلیس ہونا ہے لیکن چونکہ یہ بیچ میں ایکسٹرا سٹیٹس آ گئی ہیں ان کے ساتھ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ون اور انٹ ہیں یہ ٹاپ پہ تھے اصل میں سمبل جو ٹاپ پہ ہے وہ تو انٹ ہے ہینڈل کے حوالے سے یہ ون جو تھی یہ ایکچولی وہ سٹیٹ تھی جس میں ڈی ایف اے تھا یہ دونوں گئے جو ٹاپ آف دا اسٹیک ہے وہ دیکھیے نیچے شفٹ ہوا اور اب نئی چیز کیا آئی ریڈکشن کے حوالے سے ای e جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیے اور جو ہینڈل ہے یا اسٹیک کے جو کانٹینٹ اوپر میں نے دکھائے اس پہ دیکھیے نمبر 2 آ گیا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو ڈی ایف اے ای دکھایا تھا اس میں ایکچولی یہ موجود تھا لیکن اب جو ٹاپ آف دا اسٹیک ہے وہ سمپلی ای e نہیں رہے گا بلکہ دیکھیے یہ 2 بھی آ جائے گا اب وہ ڈی اے کی اسٹیٹ ہے جس میں جب اس نے ریڈکشن کی یعنی کہ پارسر نے تو نہ صرف اس نے یہ ریڈکشن کی بنا پہ انٹ سمبل کو ای سے ریپلیس کیا ہے اپنے سٹیک پہ بلکہ جس اسٹیٹ میں اب وہ چلا گیا ہے یعنی کہ ٹو وہ بھی سٹیک میں آ تو اس بنا پہ اگر سٹیک کو آپ صرف دیکھیں سمپلی ایز اے ڈیرا تو اس کے ٹاپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ٹو ہے لیکن اب آپ سمجھ آئیے کہ یہ جو ای e اور ٹو ہیں یہ اصل میں اب پیرز میں چل رہے ہیں اور اسی طرح باٹم پہ جو پیئر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈمی سمبل اور زیرو اب وہی بات کہ ٹھیک ہے یہ کنفیگریشن بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ سٹیک کے اندر میں نہ صرف سیمبلز رکھوں گا جو کہ شفٹ کی بنا پہ یا ریڈکشن کی بنا پہ اور دوسری یہ بات کہ میں ڈی ایف اے کی اسٹیٹس بھی رکھوں گا لیکن یہاں پہ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈی ایف اے آتا کیسے ہے ابھی اس کاروائی کی خاطر یا اس ڈی ایف اے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور فارمل چیزیں کرنی ہیں الگ بھی ڈسکس کرنے ہیں لیکن جو بات ابھی آپ اب ذہن نشین کر لیجئے یہ ایک اہم بات ہے کہ سٹیک کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کیا ہیں اور ایونچولی ہم جب پورا یہ پارسنگ الگریدم ڈسکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آٹومیٹڈ ٹولس کی بات کریں گے تو ان میں بھی یہی ہوگا بلکہ یہاں میں ایک قسم کی ایڈوانس بات یہ کہتا چلوں کہ آپ کے پروجیکٹ میں جب آپ اس باٹم اپ پارسنگ سٹیج پہ آئیں گے تو جو ٹول استعمال کریں گے وہ ایکچولی یہی کرتا ہے اس میں یہی سٹیک ہوتا ہے اور سٹیک میں یہی کانٹینٹس آئیں گے بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں ایڈوانس بات کہ ایکچولی سٹیک میں ایک اور چیز بھی آ جائے گی وہ ابھی بات کی بات ہے لیکن یہاں پہ پارسنگ سٹیک کے حوالے سے یہ جو باتیں ہیں یہ ابھی سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اسٹیک میں ایونچولی ہوتا کیا ہے کانٹینٹ وائز ہاں وہ کیسے کانٹینٹ آتے ہیں وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی لیکن جو ہے اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے اب یہ رہے کہ سمبلس کے ساتھ ساتھ ڈی ایف اے کی اسٹیٹس بھی ہوں اچھا یہ بھی میں کہتا چلوں جو پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مثالوں میں میں اسٹیک اندر لیٹر ای یا اس طرح کے نمبر ڈال تو رہا ہوں لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ہم ایونچولی اسٹیک میں نمبرس ہی ڈالیں گے ہمارے جو ٹرمنل نان ٹرمینلس ہیں ان کو ہم نمبرس دے دیں گے ہمارے سارے گرامر رولس جو ہیں وہ نمبر بیسڈ ہو سکتے ہیں ہمیں اسٹرنگز استعمال نہیں کرنے ہوں گے اور شیورلی پارسل جو ہے وہ اسٹرنگز استعمال نہیں کرے گا تو ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ یہ اسٹیک پہ کیسے ہوگا کہ اس میں تم لیٹرس بھی ڈال رہے ہو نمبرس بھی ڈال رہے ہو ایسا نہیں ہے اس میں ایونچولی نمبرس ہی جائیں گے اچھا یہ باتیں ذرا دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ٹو ہے اگر اس اسٹیج پہ تو ہاؤ از دا نیکسٹ ڈے ڈسائڈ اپون ریڈیوس اب پھر میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ ابھی ہمیں کچھ اور باتیں کرنی ہیں یہ بات کہ اسٹیک جو ہے اس کے کانٹینٹ جو ہیں اس میں اب یہ ایکسٹرا ان اینس یہ پیئر لائک like چیزیں اب آنی شروع ہو گئی ہیں وہ یوں اب یہاں پہ ابھی بھی جواب نہیں ہے کہ ڈی ایف اے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انسر ہے کہ کون سی اسٹیٹ یہاں پہ آئے گی وہ ڈی ایف اے سے ہی پتا چلے گی یہ ڈی ایف اے کیسے بنتا ہے وہ تو ابھی تھوڑی دیر میں لیکن یہ بات یہیں پہ اگر ہم کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ پارسرز ریپرزینٹ ڈی ایف اے ایز اے ٹو ڈی ٹیبل یہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے ڈی ایف اے بنایا سکیننگ کے حوالے سے یا ایل ایل پارسنگ کے حوالے سے اور اب ہم ایل پارسنگ میں آ ہیں اور بعد میں بھی کہ جب بھی ہم ڈی ایف اے بناتے ہیں ٹپیکلی اس کی امپلیمنٹیشن ایک ٹو ڈی ٹیبل کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ پارسر بھی ایسے ہی کرے گا کہ وہ ڈی ایف اے کو ایز اے ٹو ڈی ٹیبل بنائے گا جس میں روز جو پہ وہی بات کہ جو ٹیبل ہے اس میں روز اینڈ کالمس ہیں تو روز میں کیا ہوگا ڈی ایف اے کی اسٹیٹس ہوں گی اور سمجھ گئے ہوں گے آپ کے بھائی میں پھر کیا ہوگا کہ کالمس جو ہیں دے ول کورسپونڈ ٹو ٹرمینلس اینڈ نان ٹرمینل اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ڈی ایف اے جو ہے یہ سمبل ہے یہ ان پٹ بیس سمپلی نہیں ہے جیسے کہ میں تھا. یاد ہے وہ ریگولر ایکسپریشن والی بات اچھا یہاں پہ اب اس ٹیبل کی تھوڑی سی تفصیل کہ اس میں جو کالمس ہوں گے اصل میں ان کو ہم دو حصوں میں اسپلٹ کریں گے جس سے اصل میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ دو ٹیبلز ہم بناتے ہیں لیکن اس کو لکھنے کا اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک ہی ٹیبل فزیکلی سکرین پہ یا پیپر پہ یا جیسے بھی یا اپنے ذہن میں ایک ہی ٹیبل رکھیں گے اور اس کے دو حصے جو, جو میں نے یہاں پہ دکھائے ہیں دوز فار ٹرمینلز اس کو ہم کہیں گے ایکشن ٹیبل اور دوز فار نان کو کہیں گے ہم گو ٹو ٹیبل اب یہاں پہ کہ یہ ٹیبل ایکشن میں کیا ہوگا گو ٹو میں کیا ہوگا یہ کیسے بنتا ہے وہ بات کی بات لیکن یہیں سے اس ٹیبل کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں یہ باتیں ہیں کہ ایکچولی اس کے کالمس جو کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ کالمس جو ہے ان کی ہیڈنگ ٹرمینلس اور نان ٹرمینلس ہیں ان کو بھی ہم فردر اس طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ وہ کالمس جو کہ ٹرمینلس ہیں ان کو ہم جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایکشن ٹیبل کہیں گے یا ٹیبل کا ایکشن پارٹ اور دوز فار نان ٹرمینلس جو ہیں ان کو ہم گو ٹو ٹیبل کہیں گے ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ اس نے وہ پش کرنی ہے وہ یاد ہے ای ٹو والی بات تو وہ اب ادھر سے آئے گی اور وہ ایسے کہ اگر میں آپ کو اب یہ پورا ٹیبل دکھاؤں جو ابھی میں نے پریزنٹ کیا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر آپ کی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں میں نے یہ جو ڈی ایف اے آپ کو دکھایا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں, میں میں نے ساری سٹیٹس تو نہیں دکھائی آ, اس میں میں نے تھری دکھائی ہے بلکہ اگر میں اس ٹیبل کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے غائب کر دوں واپس لیا چلوں آپ کو یہاں پہ تو یہ چیز کلیئر ہے کہ جو ڈی ایف اے ہے اس کو میں نے پورے کا پورا یہاں پہ نہیں دکھایا اس کا ایک حصہ دکھایا ہے اب چونکہ میں table -driven, table -driven بنا, بنا رہا ہوں تو یہیں پہ میں اسی مثال کی بنا پہ اب آپ کو یہ ٹیبل دکھا سکتا ہوں کہ جب یہ ٹیبل اس کا بنے گا تو اس کی صورت یہ ہوگی اس میں اب دیکھیے کہ روز جو ہے اس میں اسٹیٹس ہیں اور یہاں پہ شور لی چونکہ یا مثال جو آپ کے سامنے تھی اس میں سٹیٹس تو ایکچولی زیادہ تھی گیارہ تھیں بلکہ بارہ تھیں زیرو سے لے کے الیون تک یہاں پہ اب میں نے سمپلی تھری دکھائی ہیں اور یہاں پہ اب ذرا کالمس میں دیکھیے کہ کالمز کے جو جو ٹائٹلز ہیں جو ہیڈنگز ہیں وہ انٹ پلس اوپن پرس کلوز پرس اور ڈالر اور اس کے بعد آخری جو کالم ہے اس میں ہے ای, ای جو ہے وہ جو آپ کی گرامر ہے اس کا ایک نان ٹرمینل ہے یہ بقیہ جو ہیں یہ سارے ٹرمینلز ہیں اچھا اس ٹیبل کے اوپر بالکل دیکھیے کہ میں نے لوز ایکشن اور ٹو لکھا ہے اس میں یہ جو ایکشن ہے یہ اصل میں یہ وہ کالمس ہیں جن میں آپ کو ٹرمینل صرف نظر آ رہے ہیں انٹ پلس اوپن پرنتسیز کلوز پرنتس اور ڈالر یہ جو حصہ ہے ٹیبل کا یہ ایکشن پارٹ ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ ٹیبل ہے اور دوسرا ٹیبل چونکہ اس میں اسٹیٹس وہی انوالوڈ ہیں تو ایک لحاظ سے میں نے ان دونوں ٹیبلس کو جوڑ دیا ہے لیکن دوسرا ٹیبل جو ہے وہ گو ٹو ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ایک تو میں نے یہاں پہ اس کا کلر چینج کر دیا ہے اس کالم کا اور ایونچولی آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ملٹیپل کالمز آئیں گے کیونکہ جو ڈیٹیل میں نے بتائی تھی وہ یہ کہ جو کالمس جن میں نان ٹرمینلس ہوں گے آپ کی گرامر کی جو پروڈکشن رولس میں ہیں ان کی بنا پہ جو کالمس بنے گے وہ گو ٹو ٹیبل بنے گا اور یہاں پہ ایونچلی آپ دیکھیں گے بعد میں کہ ملٹیپل کالمس آئیں گے تو یہ اصل میں وہ ٹیبل ریپرزینٹیشن ہے جو کہ اس چھوٹے سے حصے ڈی ایف اے کی کو لے کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب ٹرانزیشنز میرا خیال میں صاف ظاہر ہے کہ کیسے ہوں گی یہ مثال ہم اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ آلموسٹ ایک نیچرل سی اب بات ہے کہ تھری سے فور میں ٹرانزیشن کرتا ہوں آن ان پٹ اب ان پٹ میں یہ نہ بات آئے ذہن میں کہ ان پٹ اسٹرنگ جو مجھے ان پٹ سے مل رہا ہے بلکہ یہاں پہ اسٹیک بیسڈ جو ہے چیز یعنی کہ اسٹیک کے اندر جو ایلیمنٹ اگر آپ کو یا پارسل کو ملا اوپن پرنتسیز تو وہ 3 سے 4 جائے گا اور اس میں دیکھیے جو اینٹری ہے اب ذرا اینٹری کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو دیکھیے s4 اس کا مطلب یہ ہے کہ شفٹ کرو اور شفٹ جو ہے وہ ایکشن ہے مائنڈ یو ایس ایس جو یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہے shift میں نے پورا لفظ نہیں لکھا لیکن یہاں پہ فارم ایس کا مطلب ہے شفٹ تو یہ ہوگا ایکشن اور فور جو ہے اس کا مطلب ہے تم اسٹیٹ 4 میں چلے گئے ہو تو جو پارسر ہے وہ اس اینٹری کو لے کے ایس میں سے ایس کو لے کے کہے گا اچھا بھی ٹھیک ہے میں شفٹ کرتا ہوں یعنی کہ جو ان پٹ میں آ رہا ہے ٹوکن اس کو میں اسٹیک پہ لے آؤں گا اور ساتھ ہی میں فور جو ہے چونکہ وہ ڈی ایف اے کی وہ بن رہی ہے جس میں میں جا رہا ہوں تو اس کو میں اب سٹیک میں یاد کر رہا ہوں گا اور کس طرح وہ انٹ جو تھا وہ شفٹ ہوا تھا اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی نمبر ون اسی طرح اگر میں فور میں بیٹھا ہوں اور فور سے میں نے سکس پہ جانا ہے لیکن جہاں پہ جو کاروائی ہے وہ ذرا اس حوالے سے دیکھیے کہ ٹرانزیشن پہ جو لیٹر ہے وہ ای e ہے ای e جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے اس انٹری کو کہ میں اسٹیٹ فور میں ہوں اور میرے پاس اب وہی بات کہ سٹیک میں ٹاپ پہ سمبل ای e ہے یا جو ریڈکشن کی بنا پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سمبل وہ ای e ہے تو جو ٹیبل یا ڈی ایف اے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے جی سکس اب یہ جی کا مطلب, مطلب اصل میں گو ٹو ہے مقصد یہ کہ یہاں پہ اگر ریڈکشن ایکچولی ہوئی ہوگی جس کی بنا پہ یہ سٹیک میں ای e آیا تھا یاد ہے ابھی جو میں نے مثال آپ کو دکھائی تھی اور ای e کے بعد اب پارسر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ڈی ایف اے جو ہے اس کو ان اے وے کس سٹیٹ سے سٹارٹ کرے وہ سٹارٹنگ جو ہے یا جس سٹیٹ میں اب دوبارہ جانا ہے وہ یہاں پہ اب لکھا ہے جی سکس مطلب یہ کہ اگر شفٹنگ یا ریڈکشن کی بنا پہ ای e آتا ہے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ای ایکسپوز ہو جاتا ہے سینٹینشیل فارم میں تو پارسر کا ایکشن ہوگا کہ جو اسٹیٹ اسٹیک پہ پش کرنی ہے ڈی ایف اے کی وہ چھ ہوگی تو اب یہاں پہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ نہ صرف یہ دی ایف اے جو ہے اس کو ہم ٹیبل کی فارم میں رکھ رہے ہیں اس ٹیبل کے کالمس کیا ہیں ان کالمس کے ٹائٹلس کیا ہیں روز کیا ہیں اور ایونچلی اس ٹیبل کی اینٹریز کیا ہے وہ جو ڈی ایف اے کی اسٹیٹس ہیں ان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ایکشن ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بھی دیکھیے کس طرح ہم اس ٹیبل میں ڈال رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ٹیبل جو ہے کمپلیکسٹی تو اس کو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ انفارمیشن کے حوالے سے اس نے کافی انفارمیشن رکھی ہے اور بلکہ ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ یہی ٹیبل اسی طرح کا بے شک وہ بڑا ہو یہ پورے کا پورا پارسر جو ہے یہ اس کو وہ چلائے گا اب یہ جو بات میں اس وقت پوچھ رہا تھا یا جو سوال کے طور پہ میں نے پیش کی تھی کہ جب یاد ہے ہم نے سٹیک سے انٹ اور ون اگر آپ اس جو ہائی لائٹڈ یا جس پہ ایرو پوائنٹ ہو رہا ہے اس سے پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جس پہ ریڈیوس انٹ e ہے جس کی بنا پہ سٹیک میں ای e آیا تھا تو وہاں پہ میں نے جب سٹیک بھی آپ کو دکھا رہا تھا تو پھر میں نے کہا تھا کہ چونکہ ہر چیز اب میں آتی ہے تو یہ جو نیکسٹ ڈیٹ ہے یہ کہاں سے آئے گی اور وہ کیا ہوگی تو آنسر اس کا یہ ہے کہ دا اسٹیٹ کمس فرام دا گو ٹو ٹیبل یعنی کہ جو پارسر ہے وہ اس ٹیبل کو کنسلٹ کرے گا اور ٹیبل ہی اس کو بتائے گا کیونکہ وہ e دیکھے stack میں بتاپ پہ تو e تھا لیکن چونکہ اسٹیٹ نے بھی جانا ہے تو یہ نمبر 2 جو ہے وہ ٹیبل سے آئے گا اب ایونچلی جو آخری سوال رہ جاتا ہے کہ آخر پارسر کو کیسے پتا چلا کہ ٹیبل کے اندر ٹو ڈالنا ہے وہ ابھی کاروائی ہم نے کرنی ہے اور وہ کاروائی ایسے ہوگی کہ ہم نے یہ ڈی ایف اے بنانا ہے اور ڈی ایف اے بنانے کے لیے اصل میں یہ ہینڈل میکنزم اب آئے گا اور ہوگا یہ کہ ہمارے وہ جو پوٹینشل ہینڈلز ہیں اور جو کمپلیٹ ہینڈلز ہیں اور اب ایک اور بات کہ ایل ون کی بنا پہ لک اہیڈ یہ ساری چیزیں لے کے ہم جو پوسیبل ہینڈلز ہیں ان کو لیں گے اور ایونچلی ہوگا یہ کہ ان ہینڈلز کی بنا پہ ہمارے پاس ڈی ایف اے اسٹیٹس بنے گی اور پھر ان میں وہ ٹرانزیکشن ہوں گی جب وہ بن جائے گا تو ٹھیک ہے اس کو پھر ہم ٹیبل کی فارم میں لے آئیں گے تو آئیے اب یہ والی جو کاروائی ہے اس کی جانب ہم پیش رفت کرتے ہیں وہ یہ کہ دو ٹو کنسٹرکٹ دی ایکشن اینڈ گو ٹو ٹیبلس اب یہاں پہ دیکھیے میں نے ایک ٹیبل نہیں کہا ایونچلی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ویژلی آپ اس کو ایک ٹیبل رکھیں اور الگریدمکلی بھی اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں بھی اور جو ٹولس ہم استعمال کرتے ہیں یہ ٹیبل جنرلی ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ روز تو اس کی ایک ہی ہیں ٹھیک ہے کالمس اس کے ڈفرنٹ ہے لیکن کلیئرلی یہ جو بات ہے کہ ایکشن اور گو ٹو ٹیبلس یہ اصل میں ہیں فنڈامنٹلی دو ڈفرنٹ چیزیں اسٹرکچرلی چونکہ ایک ہی ہیں تو ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں اور جو بات یہاں کہ ٹو کنسٹرکٹ دی ایکشن اینڈ گو ٹو ٹیبل جینریٹر بلس ا ماڈل آف ہینڈل ریکگنازنگ ڈی ایف اے اچھا یہاں پہ میں نے یہ چیز ہائی تو نہیں کی اور بلکہ میں نے کہہ بھی دی کہ دا ایل آر ون اب فی یہ جنریٹر آپ ہی ہیں یعنی کہ کمپائلر رائٹر اگر آپ یہ کاروائی ساری کاغذ پہ کر رہے ہیں تو یہ جنریٹر ایکچولی آپ ہی ہیں لیکن اس اصطلاح کو اس پہ انڈیکیٹ کرنے کا استعمال کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایونچولی یہ جو ساری کاروائی ہے یہ بالکل میکینکل آپ کو نظر آئے گی اور آپ فوراً کہیں گے کہ یہ کاروائی جو ہے یہ کیوں نہ میں ایک ٹول بناؤں جو کہ یہ سارا کچھ کرے اور یہ ہم ٹول استعمال کریں گے اسی لیے یہی میں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے ایکشن اور گو ٹو ٹیبلس کی اس کے لیے ہم ایونچولی دیکھیے پارسل جنریٹر استعمال کریں گے جو کہ بلز ااڈل آف ہینڈل ریکگنازنگ ڈی ایف اے اور وہ ماڈل جو ہے اس کی بنا پہ دا ماڈل از یوز ٹو فل این دا ٹیبل یعنی کہ وہ ٹیبل کی جو اینٹریز ہیں وہ اس ماڈل سے آئیں گی eventually بات یہی ہو رہی ہے کہ اس پارسل جنریٹر نے یا اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تو ایک ڈی بنانا ہے اور اس ڈی کو لے کے یا اس کا جو ماڈل بنائے گا اس کی بنا پہ جو ایونچلی آؤٹ آئے گی وہ ایک ٹیبل ہی ہوگی گرافکلی ٹھیک ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے یا سمجھنے میں ٹھیک ہے لیکن امپلیمنٹیشن ہم ہمیشہ اس کی اور اس طرح بھی دیکھ لیں کہ گراف ہے تو گراف کی ریپرزینٹیشن یا یاد ہے ہم نے میں بھی یا بکیا کورسز میں آپ نے دیکھا ہے کہ گراف کو ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر جب بھی ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہو ہم اس کو ٹیبل کی فارم میں ہمیشہ کرتے ہیں اچھا اب یہ جو ٹیبل کنسٹرکشن ہے اس کو آپ ڈی ایف اے کنسٹرکشن بھی کہہ لیجئے یا ٹیبل کنسٹرکشن دونوں ہم سینانس جو لفظ ہیں ان کو سینانس کے طور پہ استعمال آلموسٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ریپرزینٹیشن ہے اگر آپ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ گراف کو میں جیسے لسٹ کے طور پہ دکھاؤں میٹرکس کے طور پہ دکھاؤں ایز نورس یا جو گرافکلی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سرکلز اور ایروز کے ذریعے انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ تینوں جو ہیں ایک ہی گراف کی ریپرزینٹیشن ہیں تو اس حوالے سے دا ایل آر ون ٹیبل کنسٹرکشن نیڈس اور کانکریٹ ریپریزنٹیشن فار دا ہینڈلس اینڈ دیئر ایسوسیڈ لک اب یہاں پہ جو بات آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے ہینڈلس کی اور پوٹینشیل کی یاد ہے میں نے کہا تھا کہ گرامر رول سے آپ کو وہ مل جائیں گے اس میں وہ پلیس ہولڈر کو ادھر ادھر موو کرتے رہیں لیکن جہاں تک اب اس کا تعلق ہے یا اس ڈی ایف اے کا تعلق ہے یہاں پہ اب ہمیں لک سمبلس کا بھی رکھنا ہوگا اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ پھر وہی فرسٹ اور فالو سیٹس جو ہیں یہ دوبارہ ہماری ڈسکشن میں آ جائیں گے اور ایونچلی یہ جو اب بات میں نے لکھی ہے کانکریٹ ریپرزینٹیشن اور اس میں ریپرزینٹیشن کے حوالے سے دو چیزیں ہینڈلز اور لک اہیڈ سمبلس اس کو میں کہوں گا کہ وی کال دس ریپرزینٹیشن این ایل آر یہ اب ایک نئی ٹرمنالوجی ایک نئی اصطلاح اب آپ کے سامنے کہ جب ہم ہینڈل اور لک اہیڈ ان دونوں چیزوں کو لے کے جب بھی ہم گفتگو کریں گے تو اس کے لیے جو ٹرم ہم استعمال کریں گے وہ ایل آر ہے اب یہاں پہ LR1 جو ہے یہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلے کہ ہم نے لک ہیڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جس کی بنا پہ یہ 1 ہے یہاں پہ اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے یا ریڈنگ میٹیریل میں دیکھیں گے ایکچولی LR آر پارسنگ جو ہے وہ جنرل ہے اس میں ٹھیک ہے آپ ایک لک ہیڈ بھی کر سکتے ہیں زیرو بھی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹپکلی جو پارسل باٹم آر پارسل ہیں وہ LR1 آر ہوتے ہیں زیرو جو ہے اس میں لمیٹیشن ہیں جس کی بنا پہ ہم نے گفتگو اصل میں LR0 سے شروع نہیں کی ہم نے اسٹریٹ LR1 سے گفتگو شروع کر دی تو اب یہ کہ ہینڈل اور لک اے ملا کے جو ریپرزینٹیشن ہے اس کو ہم کہیں گے LR1 آر آئٹم اچھا اس کی اب جو کنکریٹ فارم ہے وہ بھی دیکھ لیجئے LR1 لیجیے پیئر LR اس میں دیکھیے کہ ایک ہینڈل ہے ایلفا ڈاٹ بیٹا اور پھر کوما کے بعد اے جو ہے جیسے میں نے لکھا ہے اور میں آپ کو یہ ہائی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک آئٹم ہے اس میں یہ والا حصہ جو ہے یہ پروڈکشن ہے لیکن اس میں دیکھیے کہ پروڈکشن کے اندر میں نے وہ ڈاٹ لگایا ہے پلیس ہولڈر اور اے جو ہے وہ میرا لک سمبل ہے جو کہ مجھے ان سے ملے گا جنرلی یہ ٹرمینل سے بلانگ کرتا ہے یہ مجھے جو ان پٹ ہے یہ وہاں سے مجھے ملے گا تو یہاں سے اب یہ کہ یہ جو LR1 آر آئٹم جب بھی میں کہوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے یا جب بھی آپ کتاب میں یا کہیں اور دیکھیں گے تو ذہن میں یہ چیز سامنے آئے کہ وہاں پہ ایک ہینڈل ہوگا اور ہینڈل کے ساتھ ایک لک ہیڈ سمبل اب یہ وہ بات یہاں پہ آگئی کہ یہاں پہ جو ہم نے کاروائی کے حوالے سے دیکھا تھا کہ DFA جو ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹیٹس بھی ہیں ایکشن بھی ہیں لیکن یاد ہے وہ کانٹیکسٹ والی بات جو میں نے آپ کو مثال دکھائی تھی کہ پوٹینشل ہینڈلز میں سے کس کو استعمال کرنا ہے وہ یہ لک ہیڈ جو ہے وہی وہ ڈیسائیڈ کرے گا تو ہینڈل اور لک ہیڈ کو ملا کے یہ جو نئی چیز ہم نے بنائی آئٹم یہ لے کے اب ہم چلیں گے جس کی بنا پہ یہ ڈی ایف اے کنسٹرکشن ہوگی اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ ڈی ایف اے کنسٹرکشن الگردم ہم فی الحال تو مکمل نہیں کر پائیں گے میری تجویز کے آپ کتاب میں ریڈنگ میٹیریل میں اس کنسٹرکشن جو الگردم ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا یہ ہم اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے اور شاید اگلی دفعہ نہیں اگلے دو لیکچرز میں فائنلی پھر یہ ایلگردم ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ ڈی ایف اے کیسے بنے گا اور فائنلی یہ کہ اس کی ٹیبل ریپرزینٹیشن پھر کیسے ہم انکوڈ کریں گے یہ بقیہ باتیں اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ